میرے وہ احباب میرے وہ دوست جو یہ سوچ رہے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہمیں ٹھنڈک نہیں ملتی سکون نہیں ملتا ان کو طریقہ نماز کے اوپر نظر سانی کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہوں لیکن جو نماز پڑھتے ہوں وہ یہ وہ نماز نہ ہو جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے آپ تیس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں چالیس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں آج تک آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز وہی تھا جو میں نے اختیار کیا ہے یا اس سے مختلف تھا اگر میں نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں تو اس کی کیا دلیل ہے اگر میں نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں تو اس کی کیا دلیل ہے اگر میں نماز میں رفل کرتا ہوں تو کس حدیث کی بنیاد پہ اگر نماز میں رفین نہیں کرتا تو کس حدیث کی بنیاد پہ اگر میں سیدا کرتے ہوئے اپنے بازو کو اپنے پیٹ سے دور رکھتا ہوں تو کون سی حدیث یہ تقاضہ کر رہی ہے اگر میری بیگم سجدہ کرتے ہوئے بازو کو پیٹ کے ساتھ رانوں کے ساتھ چپکا لیتی ہے تو کس حدیث کی بنیاد پہ میرے بھائی اگر نماز میں آپ کو سکون نہیں ملتا نماز میں آپ کا دھیان اس جانب رہتا ہے کہ کب نماز ختم ہو اور میں مسجد سے نکلوں تو پھر نماز کے طریقہ کے اوپر غور کریں کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز میں سکون ملا کرتا تھا آپ کہا کرتے تھے یا بلال بلا بلال اٹھو نماز قائم کرو تاکہ ہمیں سکون ملے راحت ملے محمد ابن الحنفیہ یہ کون ہے میرے بھائی محمد ابن الحا یہ جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں کس کے بھائی ہیں حسن و حسین کے بھائی ہیں باپ کی جانب سے محمد ابن حنفیہ ان کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے ابا اپنے ایک انصاری رشتے دار کی عیادت کے لیے, گئے. بیمار پرسی کے لیے گئے اس کے پاس بیٹھے تو وہ اپنی ایک لڑکی سے کہنے لگا بیٹا وضو کے لیے پانی لے کر آؤ تاکہ میں وضو کروں نماز پڑھوں مجھے سکون ملے ہم کیا کہتے ہیں مریض سے تم آرام کرو تم بیمار ہو تمہیں نماز معاف ہے ہم نے مریض سے کہہ دیا تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نماز معاف کروانے کے لیے ہمیں تو چھوٹے سے بہانے کی ضرورت ہوتی ہے اور مرض تو اچھا بلا بہانا ہے لیکن محمد ابن حنفیہ اور عبداللہ اللہ ان کا بیٹا جس آدمی کی جس صحابی کی عادت کے لیے آئے ہیں وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں مرض کی حالت میں بیماری کی حالت میں کہ بیٹا وزو کریے پانی لے کر آؤ میں وضو کروں نماز پڑھوں تاکہ مجھے سکون ملے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مریض کو سکون ملے تو اسے نماز پڑھنے کا کہیں الٹ سوچنا سوچا کریں کہ نہیں جی نماز پڑھے گا تو بیچارہ تھک جائے گا نماز پڑھے گا تو وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھے گا تو حرکت کرنا پڑے گی میرے بھائی اگر آپ واقع چاہتے ہیں آپ کے مریض کو دلی سکون ملے دلی اطمینان ملے تو اسے نماز کی جانب لے کر آئیں اسے وضو کروائے اسے کہیں کہ نماز پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے جب گبراہٹ تاریخ ہوتی تو آپ پناہ کس چیز میں لیتے میرے بھائی جانتے ہیں نماز میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا حضبح امر انص اللہ صاحب اکرام کہتے ہیں جب کبھی آپ پریشان ہوتے جب کسی مشکل کا شکار ہوتے جب کوئی مصیبت آتی جب کوئی گبرار تاری ہوتی جب کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ کیا کرتے ودو کر کے مسجد میں آ جاتے رب کے سامنے اپنی جبین کو اپنی پشانی کو جگا دیتے میرے بھائی اگر سکون چاہیے اطمینان چاہیے اگر آپ کو نیند نہیں آتی دل کو چین میسر نہیں ہے تو یہ علاج ہے اس کا علاج نماز ہے اپنے دل کا رابطہ قائم کیجئے رب کے ساتھ دلوں میں سکون داخل کرنے والا دلوں میں راحت داخل کرنے والا کون ہے رب العالمین ہے اللہ بکر اللہ تم القلوب دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں اور نماز بہت بڑا ذکر ہے میرے بھائی نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے جب اپنی آخری سانسے لے رہے تھے جب موت کی سختیاں آپ کے اوپر تاری تھیں جب آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان سکرات کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت کی گڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب فاطمہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کے پریشان ہیں اور کہہ رہی ہیں ہائے میرے ابا کی تکلیف اور نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی تیرے ابا کے اوپر جو تکلیفیں ہیں یہ آخری تکلیفیں ہیں اس کے بعد کبھی تکلیف نہیں آئے گی کیونکہ آنکھیں بند ہو جائیں گی روح قبض ہو جائے گی پھر کبھی دنیاوی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا برحال میرے بھائی ان لمحات میں جبکہ آپ پریشان ہیں جبکہ موت کی گھڑیاں آپ کے اوپر تاری ہیں جبکہ آپ آخری سانسیں لے رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اصلاح و ماہ ملکت ایمانکم حکم و ماہ ملکت ایمان حکم و ملکت, ملکت, ملکت نماز کا خیال رکھنا لوگوں نماز سے غافل نہ ہونا لوگوں نماز پابندی سے پڑھتے رہنا میرے بھائی وسیعت ہم بھی کرتے ہیں موت ہمارے اوپر بھی موت کے لمحات تاری ہوں گے اللہ کرے ہم بھی ایسی ہی وسیعت کریں لیکن عام طور پہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے وسیعت کی جا رہی ہے یہ مکان اس بیٹی کو دے دینا وہ پلاٹ اس بیٹی کو دے دینا اور فلاں آدمی سے اتنا قرضہ لے لینا فلاں آدمی کو اتنا قرضہ دے دینا میرے بھائی ہماری توجہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے میرے چھوٹے بیٹے کا خیال رکھنا میرے اس نواسے کا خیال رکھنا میرے ان دوستوں کا خیال رکھنا اپنی ماں کا خیال رکھنا میرے بھائی یہ سب نصیتیں بری نہیں ہیں یہ سب نصیتیں اچھی ہیں کوئی اس میں برائی نہیں ہے لیکن جو نصیحت سب سے زیادہ اہم ہے وہ توحید کی ہے وہ نماز کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا نشت کر رہے ہیں السلام، السلام، السلام، السلام. میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے جو کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے آپ مسافر ہیں شریعت کہتی ہے آپ سفر کی ہاتھ میں تھکے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں آپ آدھی نماز پڑھ لیں آپ قصر کر لیں لیکن نماز معاف نہیں ہے آپ سفر میں تھکے ہوئے ہیں زور اثر کو جمع کر لیں مغرب شاہ کو جمع کر لیں لیکن نماز معاف نہیں ہے آپ بیمار ہیں شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں آپ بیٹھ کر پڑھ لیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں لیکن نماز معاف نہیں ہے آپ حالتے جنگ میں ہیں دشمن کے سامنے کھڑے ہیں شریعت کہتی ہے آپ آدھی نماز پڑھ لیں کسر کر لیں باری باری پڑھ لیں فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں لیکن نماز معاف نہیں ہے آپ ابھی چھوٹے ہیں آپ کا بیٹا چھوٹا ہے سات سال کا ہے شریعت کہتی ہے اس کو نماز پڑھنے کے بارے میں کہیں دس سال کا ہے نماز نہیں پڑتا تین سال آپ نصیحت کرتے رہے تین سال آپ سمجھاتے رہے اب سات سے دس سال کا ہو گیا ہے اب نماز نہیں پڑھتا تو اب اس کی وہ پٹائی کریں جس کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دے آپ نبینا ہیں مسجد میں نہیں آ سکتے ازان کی آواز آتی ہے شرید کہتی ہے تب بھی مسجد میں آنا پڑے گا چاہے آپ نبینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاحبی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نہ ہوں میرے راستے میں باغات ہیں میرے راستے میں درخت ہیں مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو جب وہ پلٹنے لگا آپ نے کہا ادھر آؤ میری بات سنو وہ دوبارہ آیا آپ نے فرمایا حل کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے کہ ہاں اللہ کے رسول آتی ہے فرمایا تب تمہارے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو میرے بھائی نبینا کو معافی نہیں ملی اور آپ تو بینا ہیں نبینا کو جو معذور ہے معافی نہیں ملی آپ صحت مند ہیں اللہ نے آنکھوں کی نعمت آپ کو دی ہے ہاتھوں کی نعمت دی ہے پاؤں کی نعمت دی ہے آپ کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ جب اس کے فرض ہونے کی باری آئی تو رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں کے اوپر بلا لیا رودے فرض ہوئے اسی زمین کے اوپر حج فرض ہوا اسی زمین کے اوپر زگات فرد ہوئی اسی زمین کے اوپر نماز کی باری آئی تو رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں کے اوپر بلا لیا نماز کے فرد ہونے کی باری آئی تو جبریل علیہ السلام کا واسطہ ختم ہو گیا رب العالمین نے ڈریکٹ کلام کیا بغیر واسطے کے گفتگو کی اپنی آواز میں گفتگو کی اور آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی امت کے اوپر پچاس نمازیں فرد ہو چکی ہیں جب موسا علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے آپ سے کہا پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں آپ کی امت پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی واپس جائیں رب العالمین سے درخواست کریں ان میں کمی کی جائے چالیس ہو گئیں پھر نیچے آئے پھر موسا علیہ السلام نے مشورہ دہرایا پھر تیس ہو گئیں بیس ہو گئیں دس ہو گئیں پانچ رہ گئیں اور رب العالمین نے کمال رحمت فرمائی کہا پچاس نمازیں ہیں سواب پچاس کا ملے گا برہر میرے بھائی میرا کا واقعہ بیان کرنے والے بہت ہیں میراج کا جشن منانے والے بہت ہیں گرچہ وہ منانا بدت ہے میرا کی رات خصوصی طور پہ عبادت کرنے والے بہت ہیں گرچہ یہ بدت ہے لیکن میرا کے پیغام کو سمجھنے والے بہت کم ہیں میراج کے پیغامات میں سے ایک عظیم پیغام جو ہے وہ نماز کا تحفہ ہے میرے بھائی نبی وسلم کو میراج میں کیا تحفہ ملا ہے نماز کا تحفہ اگر آپ واقعی میراج کی اہمیت کو سمتے ہیں جانتے ہیں تو پھر نماز کا اہتمام کریں میرے بھائی نماز وہ عبادت ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس کی کا حکم دیا وہ نماز ہے میرے بھائی دیگر عبادات ایسی ہیں جو نماز کی طرح واجب نہیں ہیں زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وہ بھی سال میں ایک بار رمضان کے روزے بھی سال میں ایک بار اور وہ بھی مریض کو بعد میں اور جو زیادہ بوڑھا ہے اس کو اتنے معاف ہیں کہ چاہے روزوں کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دو لیکن میرے بھائی جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز ایک دن میں پانچ مرتبہ واجب ہے ایک دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے اس سے آپ اندازہ کریں رب العالمین کو یہ عبادت کتنی محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کے ہاں اتنا محبوب عمل ہے کہ جو آدمی ایک دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے سزیرہ گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں اور آپ نے اس کی مثال یوں دی ہے اپنے صحابہ کرام سے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ بار اس پہ غسل کرتا ہو کیا ایسے آدمی کے جسم پہ میل کچل باقی رہے گا صاحب اکرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول فرمایا یہی مثال ہے اس آدمی کی جو پابندی کے ساتھ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گنا جڑتے رہتے ہیں معاف ہوتے رہتے ہیں اس کے جسم میں کوئی گنا باقی نہیں رہتا تو اس لیے میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو جانیں نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ اس کی اہمیت حج سے زیادہ ہے روزوں سے زیادہ ہے زکوط سے زیادہ ہے نماز پڑھنے کی ترقین کریں اپنی اولاد کو اپنی بیگم کو اپنے والدین کو اپنے بہن بھائیوں کو ان سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں اللہ تبارک و تلا سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمنے کی توفیق نہ فرمائے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہ فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم نماز کی وجہ سے جنت میں جانے والے بنے نماز کے ترک کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے والے نہ بنے و آخا وانا الحمد رب العالمين.